نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام می ذلك الكتاب لا ريب فيه ودلل المتقين کل کے سبق میں سورت ال باقارا کا خلاصہ میں <تصفح> نے بیان کر دیا ہے اس صورت کے دو حصے پہلے حصے میں دو مضمون ہوں گے توحید اور رسالت اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہوں گے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ جہاد وہی قوم کر سکتی ہے جو منظم اور متحد ہو اس کے لیے امور انتظامیہ بیان ہوں گے اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا تم ممکن ہے جب دل میں تقوی آئے اللہ کا ڈر آئے اس کے لیے امور مسلح نماز روزہ حاج اس کو بیان کیا جائے گا ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلی سورت جو مدینہ میں اتری وہ سورت البقارہ ہے مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے بنو قریضہ بنو نذیر اور بنو کینوکا ان کے بڑے بڑے مدارس تھے دسگائیں تھیں خانقاہیں تھیں ان میں بڑے بڑے علماء تھے گتی نشین تھے اور یہ مالی اعتبار سے بھی بڑے مستحکم لوگ تھے سورت ال کے پانچویں رکو سے اللہ نے روئے سخم جو ہے وہ ان کی طرف ہو مور دی ہے یا بنی اسرائیل اور انہیں نصیحت تذکیر تفہیم سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر ہر با استعمال کیا ان کی اصلاح کے لیے پانچ انواع اس کو اللہ ذکر کریں گے تین طبقوں کے اصلاح اور سوارنے پر قرآن زیادہ زور دیتا ہے علماء پیر اور سردار چوہدری اس لیے کہ عوام کی اکثریت انہیں تین طبقوں کے پیچھے چلتی ہے علماء مان جائیں گے تو ان کے مقتدی مان جائیں گے پیر صاحبان مانیں گے تو ان کے مرید مان جائیں گے اور گاؤں کا چودھری اور سردار مان جائے گا تو رعیت بھی مان جائے گی تو یہودیوں کی اصلاح کا پہلو اس صورت میں نمایاں ہوگا پانچویں رکوع سے لے کر تقریباً چودویں رکوع تک اللہ ان کی اصلاح کے لیے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں الف لام میم یہ حروف مقدعات میں سے ہے انتیس صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف لائے گئیں لام ہیں الف لام را کا یا آئین سواد میم مقطعات سے چونکہ یہ لفظ کاٹ کاٹ کے پڑے جاتی اس لیے انہیں مقطعات کہتی ہیں جی یعنی الف کو الگ پڑا گیا لام کو الگ پڑا گیا اور میم کو الگ پڑے اس کے متعلق اصحاب پیمبر اور ان کے بعد متقدمین اور متاثرین مفسرین ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا معنی اور ان حروف کی مراد صرف اللہ جانتا ہے رول مانی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا لیکل کتابن سر و سر القرآن اوائل ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز یہی حروف ہیں جو صورتوں کی ابتدا میں لائے گئے مفسرین کہتے ہیں سر اللہ فلا ہو یہ حروف اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے بس تم اس کی کھوج میں نہ لگو ہم صورت آل عمران کی ابتدا میں انشاء اللہ پڑھیں گے کہ آیات قرآنیہ دو قسم پر ہیں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں محکم کی تعریف یہ ہے ان کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کی مراد بھی معلوم ہو معلوم المانا والمراد اس کی مثال آپ سمجھ لیں عقیم سلاد کوتبہ علیکم کو مسیام اب ان کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے متشابہات جو ہیں ان کی پھر دو قسمیں متشابہات کی پہلی قسم ہے معلوم المانا مجہول المراد کیا مطلب معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں جیسے ید اللہ وجہ اللہ کالمت اللہ روح اللہ اب ان کا معنی معلوم ہے اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا کلمہ اللہ کی روح لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں اور متشابہات کی دوسری قسم ہے مجہول المانا والمراد معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو جیسے حروف مقاط ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں تو پھر نازل کیوں کیے گئے یہ حروف جواب یہ ہے کہ جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں اسی طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم ہے مثلا نماز کہ مالک کے سامنے آئزی کا اظہار کرنا ہے روزہ شہوات نفسانیہ کو کمزور کر کے روحانی پاکیزگی تقوی حاصل کرنا ہے حکمت معلوم ہے نماز کی روزے کی اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں جیسے حج میں کئی افعال ہیں صفا مروہ کے درمیان سائی ہے رمل ہے لیکن ہم انہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اسی طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کا معنی معلوم ہے اور دوسرے وہ کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ان کا مانا مراد ہمیں معلوم نہیں تو وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ کون مان لیتا ہے اور کون قرید اور تجسس میں لگا رہتا ہے یہ حروف مقدعات پر ہم نے بحث کر لی ابتدا میں ذرا چیزوں کی تفصیل کرنی پڑتی ہے سبق بھی ذرا آہستہ آہستہ چلے گا آگے جا کے جہاں بھی حروف مقدعات آئیں گے وہاں دوبارہ ہمیں یہ تقریر کرنے کی ضرورت تو نہیں رہے گی آپ اس کا معنی کریں گے اللہ عالم بے مرادی اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کلام عرب میں ان حروف کے لکھنے کا رواج تھا یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ تحریر سے پہلے اس طرح کے حروف لکھتے اگر یہ رواج نہ ہوتا اور عجیب سی بات ہوتی تو جو مشرقین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے شبہات پیش کرتے تھے انہیں یقیناً ان حرفوں پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے جی لام میم لام را لیکن کسی مخالف نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذوق عرب کے مطابق تھا ظالکل کتاب لارئی بفی د المتقین ظالقل کتاب مبتدا ہے جی حدل المتقین اس کی خبر ہے اور لا لاری بفی یہ جملہ مو ہے برائے تاکید یہ کتاب نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے لارئی بفی جس میں کوئی ریب اور شک نہیں یہ <تصح> ایک <تصح> <تصح> علمی سی بحث ہے کہ زالے کا یہ جو اشارہ ہے اسم اشارہ ایسے مشار الح کی طرف ہوتا ہے جو مشیر سے زمانا مکانن دور ہو لیکن یہاں تو کتاب ہاتھ میں تو یہاں حاضہ ہونا چاہیے تھا تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ یہاں مراد بود رتبی ہے یعنی رتبے کے لحاظ سے اس کتاب کا عظیم الشان ہونا اشارہ بزالک البودل مرتبہ تلوا تو مانا کریں گے یہ زی شان کتاب اور کچھ علماء نے کہا کہ عرب کے لوگ ظال کا حاضہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں حضرت شیخ الحد رحمت اللہ علیہ نے کہا کا, کا اشارہ سرات مستقیم کی طرف ہے حضرت صاحب نے بھی اس کال کو پسند کیا وہ سرات مستقیم یہ قرآن ہے لا رئی بفیے اس میں شک نہیں کس بات میں شک نہیں لا رئی بفی ہے مر ربل آلمی سورج سیدہ میں اس کی وضاحت ہے جی سورج سیدا میں اس کو خود بیان کیا لا رئی بفی ہے مر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے لائمبگی فی کو ہی ہاد یہ مناسب نہیں کہ اس کتاب کے ہادی ہونے میں شک کیا جائے مانا یہ بھی ہے جی اس کتاب کے ہادی ہونے میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے اس میں شک کیا جائے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ کہا گیا شاہ رمضان الزی انز لفی القر ہ کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہاں ہدایت متقی لوگوں کے لیے بیان کی گئی تو جو پہلے ہی متق ہیں انہیں اس نے کیا ہدایت دینی ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہیں بلکہ ہدایت کے آلے در اعلی درجے پہ ہیں متقی ہیں تو ہدایت تو ہونی چاہیے تھی گمراہ لوگوں کے لیے امام راضی نے رول مانی نے اس کا جواب دیا مستفیدین یعنی فائدہ صرف متقی لوگوں کو ملے گا کچھ مفسرین نے کہا متقین متقین کے اندر مجاز ہے مایا کے حساب سے عرب کے لوگ کسی شے پر فی الحال وہ حکم لگا دیتے ہیں جو حکم مستقبل میں اسے لگنے والا ہے مایاؤل ولہ مثلاً ایک طالب علم اسے حفظ قرآن کی کلاس میں بٹھایا گیا تو اسے گھر والوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا حالانکہ ابھی وہ حافظ بنا نہیں میڈیکل کالج میں داخل ہوا ایک سال دوسرا سال تو گھر والوں نے بہنوں نے بھائیوں نے اسے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا تو یہ مستقبل کے لحاظ سے کہا کہ اس نے ایک دن حافظ بننا ہے اس نے کچھ سالوں کے بعد ڈاکٹر بننا ہے اس حساب سے کہا گیا کہ جو لوگ اس قرآن کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے آخر کار وہ متقی بنیں گے پہلا قول کیا تھا کہ فائدہ متقی حاصل کریں گے عرب کے لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں کا تبین صبح لے زی آئی صبح طلوع ہو گئی ہے آنکھوں والوں کے لیے حالانکہ صبح تو سب کے لیے طلوع ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ فائدہ مند صرف آنکھوں والوں کے لیے ہے جو دیکھتے ہیں اسے ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو مانا کیا وہ ایسا مانا کرتے ہیں جس پر سوال جواب کا سلسلہ ہی نہیں چلتا وہ فرماتے ہیں یہاں تقوی کا لغوی معنی مراد ہے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے اور تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا المتقین کا وہ معنی کرتے ہیں المنیبین المنیبین اللہ الزین یتکون زد و یئی تنبون یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو زد اور اناد سے بچ گئے پاک میں اس کی بہت ساری تائیدات ہیں یادی الہ میونی ومایت زکر الا من معنی یادی الہ من انابا من خش رحمان بالغیب بجا بل منیب <سلام> یہ پرانے پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں انابت ہو زد نہ ہو زد نہ ہو اناد نہ ہو یہ تمہید ہے جی ابتدا ہی سے تمہید شروع ہوئی اور یہ بیس آیتوں پر مشتمل ہے جی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے جی سرات مستقیم قرآن کی رہنمائی میں ملے گی اور تمہید میں تین جماعتوں کا اللہ تفصیلن ذکر کریں گے کون سی تین جماعتیں جن کا اجمالن ذکر سورت فاتحہ میں ہوا انحمتا علیہم مغزوب علیہم زالیم تین جماعتوں کو اللہ سبیل لف نشر مرتب اسی ترتیب سے ذکر کریں گے پہلے انامتا علیہم کو ذکر کریں گے پھر مغضوب علیہم کو ذکر کریں گے اور پھر ظالین کو ذکر کریں گے الزین نبی وئی پہلی جماعت کا ذکر ہے جی انامتا علیہم جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے جو چیز بھی انسانی حص اور انسانی عقل کی دسترس سے ماورا ہو اسے غیب کہتے ہیں جی اور عقل سے اسے نہ سمجھا جا سکے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اسے مانا جائے ایمان اقراروں باللسان لسان و زبان سے اقرار کرنا ان احکام کا جو اللہ کے پیغمبر لائے اور دل میں ان کی تصدیق کرنا جو چیزیں غائب ہیں اللہ کی ذات ہے جنت ہے جہنم ہے اور سراط ہے فرشتے ہیں ان سب پر ہم ایمان لائے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے پر اور آپ کی اطلاع پر یہ متقین کی پہلی صفت ہے وہ یقینی سلا <الصلاة> اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو نماز کے پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا یہ قائم کرنے کا ذکر ہوا ہے。یہ یقیمون کیا ہے جی اے یا تو نہ بے حقوق ہا جلالین یعنی نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ یقیم مون کا معنی کرتے ہیں اقامت السلاد اتمام الرکوع والسجود والتلاوت و رکوع سجدہ اس کو مکمل اطمینان سے کیا جائے اور اس میں آئیزی اور خوشو ہونا چاہیے حضرت کتادہ یہ تابعی ہیں انہوں نے اقامت السلاد کا معنی کیا نماز اپنے وقت پہ پڑی جائے اور اس کا ووزو پھر اس کا قیام رکوع سجدہ اطمینان سے کیا جائے ابن کثیر نے نقل کیا جی وہ رزق نا ہم یون یہ تیسری صفت ہے متقین کی لفظی معنی کر دیتا ہوں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے یونفقون خرچ کرتے ہیں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں با محاورہ مانا کر لیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں من بازی ہے بعض مفسرین نے زکوت مراد لی ہے مال کا چالیسواں حصہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام حقوق کے مالیہ کو شامل ہے خواہ فرض ہوں نہ ہوں واجب ہوں نہ ہو اس میں زکوٰۃ بھی ہے نفلی صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے قربانی بھی ہے انفاق فل جہاد بھی ہے نظر بھی ہے اچھے کاموں میں مال کو خرچ کرنا بھی ہے تو وہ اپنے مال میں جو ہم نے اس میں ایک لفظ پہ آپ نے غور کیا کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں خرچ کرنے کی ترغیب دی یہ نہیں کہا وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی بندے کو تکلیف ہوتی خرچ کرتے ہوئے میرا مال میری دولت اللہ نے اشارہ دیا کہ تیرا کچھ نہیں ہے ہم نے تجھے دیا ہے کتنا خوبصورت لفظ بولا ہماری دی ہوئی روزی میں سے مانی نے اور کرتبی نے یہاں ایک بہت خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں یہاں صرف رزق مال فصلیں دولت زیور مراد نہیں اس ماں میں مم یہ اپنے اون کے لحاظ سے ان تمام انعامات کو شامل ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے سارے انعام اس میں شامل ہیں خواہ مادی نامو جیسے دولت ہے مال ہے قوت ہے صحت ہے خواہ علمی انامو جیسے علم ہے ہنر ہے فن ہے عقل و حکمت ہے فہم و فراست ہے اسے اپنے عموم پہ رکھ لیں تو پھر مانا ہوگا اپنی قوت صحت مال دولت علم و حکمت کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا تو صاحب قرطبی نے مما رزقناہم ناہوم کا مانا کیا مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے علم دیا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے تو وہ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے تو اسے عام کرتے ہیں یہ جو طبیب ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں یہ ان کے پاس کئی نسخے ہوتے ہیں اور یہ سینے میں نسخے لے کر چلے جاتے ہیں کسی شاگرد کو بھی نہیں بتاتے اپنے پاس وہ نسخے رکھتے ہیں اس لیے اس کو عموم میں داخل کیا کرتبی نے رول مانی نے اللہ نے کوئی علم دیا ہے کوئی آپ کے پاس نسخہ اچھا ہے فن آپ کے پاس ہے ہنر آپ کے پاس ہے تو اسے عام کیا جائے ولزین یؤمنون بما انزل علئی کا یہ چوتھی صرف جی اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر اون ذیل جو آپ کی طرف اتاری گئی وما اون من قبلک اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی طرف اتاری گئی اس میں وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب سب شامل ہیں یعنی قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مستند احادیث اور فرامین بھی صرف قرآن مراد نہیں وَمَا يَنْتَكُ عَنِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنِ <يُبْلُوحا> جو وہی آپ کی طرف اتاری گئی قرآن کی صورت میں یا غیر مطلوب وہی ہے اس پر ایمان بھی لانا ہے عمل بھی کرنا ہے اور پہلے انبیاء پر جو وہی اتاری گئی اس پر ایمان لانا ہے عمل نہیں کرنا کہ قرآن نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا یہاں یہ آیا جو ہے یہ میرے آقا کے ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل بھی ہے جی جو دینی مدارس کے طلبہ اور علماء اور صاحب مطالعہ لوگ ہمارے سبق میں آن لائن سبق میں شامل ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے پاس بڑا موقع ہے کہ سارا قرآن انشاءاللہ اللہ ہم نے پڑھنا ہے ہماری نظروں سے گزرنا ہے تو اس طرح کی آیتیں وہ انہیں نوٹ کرتے چلے جائیں گی جی. یعنی جو آیتیں ختم نبوت پر بطور دلیل ہیں انہیں الگ نوٹ کر لیں جو قرآن کی عظمت پر دلیلیں ہیں انہیں الگ نوٹ کر لیں جی جن آیتوں میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے انہیں الگ نوٹ کر لیں جی جن آیتوں میں امبیا کی بشریت کا ذکر ہوگا انہیں الگ سے نوٹ کر لیں الگ الگ پیج بنا لیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا جن آیتوں میں اصحاب پیمبر کی عظمت ہے صحابہ کی شان کے بارے میں آتے ہیں اب آپ کے پاس بڑی آسانی ہے آپ انہیں الگ نوٹ کرتے چلے جائیں یہ ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے دو وہیوں کا ذکر کیا قرآن نے ایک وحی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ایک وہ وہی جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اتاری گئی اگر آپ کے بعد بھی نبوت و رسالت کا سلسلہ اور وہی کے نزول کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو پھر جہاں من کب لکھ کا ذکر ہے وہاں من بادک کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد اترے گی وہ دوسری طرف پھیرے جا کے جاری رکھنا تو پھر भी آ رہی ہے اگر آپ کے بعد بھی وہی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اور آپ کے بعد بھی کسی پر وہی اترنی ہوتی تو پھر وما ان ضلع من قبلک کے ساتھ وما یون ذالو ممبادک اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں بعدک کا ذکر نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد وہی کے اترنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا بل آخرات ہوں یو اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت سے مراد دار آخرت ہے جی مرزا قادیانی نے یہاں آخرت سے مراد نبوت لی ہے کہ یہ بعد میں آنے والی نبوت کا ذکر ہے آخرت سے مراد دار آخرت ہے کیوں قرآن کئی جگہوں پہ اس کی تائید کرتا ہے انت دار الخراتا لہی الحیوان آخرت سے مراد یہاں قیامت ہے جی قیامت حشر نشر حساب و کتاب جنت و جہنم قیامت کا دن اس میں جو کچھ ہونے والا ہے اس پر صرف ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں الا ہدم رب ہم و اولا کا یہ سمرا ہے بیان صفات کے بعد از بیان صفات سمرا الا دونوں جگہوں پہ الاکا کا اشارہ مذکورہ بالا صفات کے حاملین کی جانے بیچی یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے کا ہوم المفل یعنی فل آخرہ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یعنی قیامت کے دن دنیا میں ہدایت پر یہی لوگ ہیں ان صفات کے حاملین اور قیامت میں کامل فلاح پانے والے المفل کال لام لمال یہ آیت عظمت صحابہ پر دلیل ہے کہ جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت ہم تو نہیں تھے تابعین بھی نہیں تھے تبا تابعین بھی نہیں تھے آئی میں بھی نہیں تھے مائےائےو بند عائے بریلی ع اہل حدیث نہیں تھے اس وقت تو صحابہ تھے تو اس آیت کا پہلا مسداق جو ہیں وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں جی. صحابہ کی عظمت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ نے انہیں ہدایت یافتہ بھی کہا اور اللہ نے ان کی کامیابی اور فوج و فلاح کا اعلان بھی کیا جی انتا علیہم کا ذکر مکمل ہوا جی پہلی جماعت اس کا ذکر مکمل ہو گیا انی نفر علیہ مغزوب علیہم کا ذکر جی پہلے مانا کر دیتا ہوں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے برابر ہے ان پر لا علی کا آپ پر نہیں آپ کو تو بہرحال اس کا اجر اور ثواب ملے گا ان کے لیے برابر ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے اس کو اگلی آیت میں ذکر کیا ختم اللہ علا کلو یہ جملہ ہے جملہ تالیلی یعنی ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے وجہ بیان ہو رہی ہے وجہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں کانوں پر بھی والا اب سارم گشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولحم آزاب عظیم اور اخر بھی سزا کیا ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے دنیا میں یہ حکم ہے اور اخ آخرت میں کیا ہے ولا ہم آزاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان لذین کا مطلق کافر مراد نہیں ہے جی ہزاروں کفار آپ کی دعوت سے مسلمان ہوئے یہاں سے مراد زدی انادی ہٹ دھرم وہ کافر مراد ہے کفر کے لغوی معنی چھپانے کے لغوی معنی اصطلاحی مینا تو اور ہے نا کہ کسی حکم کا انکار کر دینا لغوی معنی لفظی معنی چھپانے کے نا شکری کو بھی کفر کہا گیا کیوں کہ وہ موہ کے احسان کو چھپاتا ہے ذمہ دار اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے کیسے آتا جی وہ کمسلے گئی سن آ جب بل کفارا نبات البتہ کہنا نہیں ہے کسی کسان کو کافر اس معنی میں یعنی یہ لغوی معنی ہے لوگوی اور اشتلاعی شریعت میں کیا ہے جی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی کا انکار کرنا یہ اصطلاعی میں ہے یہ حال تھا مشرقین مکہ کا جنہوں نے ضد کی انعد کیا ہٹ دھرمی کی فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہرے لگا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کافر قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ مورے تو تو نے ہمارے دلوں پہ لگائی تھیں اور تو نے خود کہہ دیا تھا لا یو تو پھر اگر ہم ایمان نہیں لائے اس میں ہمارا قصور کیا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا ان اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کل مولودی یولد علی الفطرہ فا بہو یو حب دان ہی اور ہی ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں کیا مطلب جس ماحول میں پلا جس ماحول میں پرورش پائی جس سوسائٹی میں رہا اس ماحول کا اس پر رنگ چڑھ گیا یہودیوں کے گھر پیدا ہوا اس ماحول میں رہا یہودی بن گیا ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا اس ماحول میں رہا ہندو پیدا ہوا, بن گیا اگر پیدا ہندو نہیں ہوا ابتدا انمور نہیں لگتی فطرت اسلام پر اللہ پیدا کرتے ہیں پھر اللہ اسے اقلے سلیم دیتے ہیں سوچنے کی صلاحیت فہم فراست پھر اللہ اس کے سامنے ساری نشانیاں رکھتے ہیں یہ رات ہے دن ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریا ہیں نباتات ہیں فصلیں ہیں انسان کی پیدائش ہے یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں ان کو دیکھو سمجھو کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے الہ اور معبود بھی وہی ہے عقل دیتے ہیں اللہ پھر اس کے بعد اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں پھر ان پر کتابیں اتارتے ہیں پھر اسے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جنت کا اور یہ جہنم کا راستہ ہے دونوں راستے اسے دکھا دیتے ہیں پھر جب وہ سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے جب وہ سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے سچ کا راستہ ہے اس کے بعد وہ تاثم میں ہٹ دھرمی میں چود میں اپنی گدیوں پر ناز کرتے ہوئے جب وہ انکار کر دیتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کہتے ہیں جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو ختم اللہ والا وقت ہم اس کے دلوں پہ کیا لگا دیتے ہیں مورے لگا دیتے ہیں ابو جال سے کسی نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے پوچھا کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ وسلم اس نے کہا اس لیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر میں نے ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں دیکھا اب وہ سچا مان رہا ہے تو پوچھنے والے نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو کہنے لگا اس نبی کی محفل کو دیکھو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے پسینے کو شیشیوں میں بند کر لیتے ہیں وہ تھوکتے ہیں تو ان کی لواب آب ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں تو میں مکے کا چودھری ہوا تو تیرا کیا خیال ہے میں محمد کی جوتیاں اٹھا کے پھرتا رہ یہ چیز جب آئی نا چودراہٹ سرداری ہٹ دھرمی تاسب میں نہیں مانتا اس وقت ختم اللہ والا قلوبہم اللہ ان کے دلوں پہ کیا لگا دیتے ہیں موہرے لگا دیتے اب ساری دنیا کے مسلح ساری دنیا کے داعی آئیں سمجھائیں دلائے دیں اب اسے ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتا <تصفح> یہ دوسری جماعت ہے جی مغزوبے الح ایسے کافر جو کفر کے اس درجے کو پہنچ گئے کہ اللہ نے ان پر کیا لگا دی موہریں لگا و من سمول و آ منا باہے تیسری جماعت کا ذکر جی زوالی یہ ہے منافق جو ابھی موہرے جباریت کے نیچے نہیں آئے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وماہم ماہم بمومنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں یعنی صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں تصدیق بالقلب نہیں ہے ایسا وہ کیوں کرتے ہیں یو خاد اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو زبانی اقرارے ایمان کر کے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو یہ با مفال ہے اور اس میں جانبیر شریک ہوتے ہیں تو یہاں باب افالا مبالغے کے لیے ذکر ہے جیسے سورت آراف میں ہم پڑھیں گے کا ساما ہوما ابلیس نے آدم و ہوا کے آگے قسمیں اٹھائیں قسم تو صرف ابلیس اٹھا رہا تھا اب کریں گے دن رات دھوکہ دے رہے ہیں مبارکے کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوا اللہ تو عالم الغیب ہے اسے کوئی کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے تو مفسرین نے یہاں مذاف محضوف مان لیا یو خاد اون اللہ اے یو رسول اللہ مدارک خازن رول مانی بیر محیط مزاری سب نے لکھا یو خاد اللہ اے یو رسول اللہ رسول کا لفظ معذوف مان کے ان تمام مفسرین نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ وہ عالم الغیب ہے انہوں نے رسول کا لفظ معذوف مانا اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مفسرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے نہ ذاتی نہ عطائی خاجن نے خاجن نے لکھا کہ یو اللہ آ منو یہ واو تفسیریہ ہے دھوکا دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو یعنی مومنوں کو دھوکہ دینا گویا کے اللہ کو دھوکہ دینا ہے زبانی اسلام اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی مادی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں ہماری جان مال محفوظ ہو اور مال غنیمت میں سے ہمیں حصے ملتے رہے انفس ہوں اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اس کا وبال ان پہ پڑے گا وما یشن اور وہ چور بھی نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوب مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض ای و لفاقن یعنی باطن کی جو خرابی ہے اندر جو کفر ہے اس کو مرض سے تعبیر کیا فضاد اللہ مہاراضا پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کیسے بڑھائی مسلمانوں کو دن بدن دن ترقی دے کر مسلمان دن بدن دن ترقی کر رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں ان کی بیماری بڑھ رہی ہے یا نزول قرآن برابر ہو رہا ہے اور یہ ہر اترنے والی آیت کا انکار کر رہے ہیں بیماری بڑھ رہی ہے پہلے ایک آیت کا انکار کیا پھر دو کا انکار کیا پھر تین کا انکار کیا پھر چار کا انکار کیا پھر دس کا انکار ہو گیا تو یہ ہے بیماری کا بڑھنا ولحم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بما کانو یک با سببیہ اور ما مصدریہ رورمانی اور فعل ناقص دوام کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے یہ یوں مانا کرو ان کے لیے عذاب ہے دردناک سبب ان کے جھوٹ بولنے کے مسلسل کس بیانی یعنی اسلام کا اظہار کرنا اور یہ کہنا آ مندہ بلاہ و بل یومل لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ارضے <الْأَرْزِي> منافقوں کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا جائے اس لیے کہ کافر اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے منافق خطرناک ہوتے ہیں کافر تو کھلا دشمن ہے پتا ہے کہ یہ کافر ہے دشمن ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا لیکن یہ محفل میں بیٹھنے والے ہیں کان کے ساتھ لگنے والے ہیں سرگوشیاں کرنے والے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں تو یہ زیادہ نقصان دہ ہیں اس لیے ان کو ذرا تفصیل بیان کیا جی ویدا کی لم اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا صدو فل ارض زمین میں فساد نہ کرو فساد کیا ہے مومنوں کے راز کافروں کو جا کے بتانا اور کافروں سے دلی دوستی رکھنا یہ ہے فساد پختہ مومن بنو اور یہ دو رخی چال دوگلی چال چھوڑ دو فساد پہ لرض نہ کرو کالو تو وہ کہتے ہیں ان ماں نہنو مسلح بے شک ہم ہیں اصلاح کرنے والے بین الفریقین ہم اصلاح کرنے والے ہیں بینل فریقین مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہم ایک دوسرے کے قریب لانے والے ہیں تاکہ یہ اختلاف زیادہ نہ ہو جھگڑا زیادہ نہ ہو لڑائیاں نہ ہوں یہ قریب آئیں مل جائیں الا اللہ حرف تمبی سنو حرف تمبی کا مانا کریں گے خبردار سنو ان المفسدون یقین وہی ہے فسادی کن کو کہا جو کہتے تھے ان ماں نہو کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم سلو کون ہم جھگڑے نہیں چاہتے ہم فساد نہیں چاہتے ہم لڑائیاں نہیں چاہتے ہم دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں ہم دونوں فریقوں کو قریب لانا چاہتے ہیں ایک کردار پل کا ادا کر رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں ان ماں نہ مسلح ان ہومل یہی ہیں فسادی ولا کلا یشورون لیکن یہ شور بھی نہیں رکھتے نفات کی بیماری کی وجہ سے ان کے دل اس قدر بیمار ہو گئے کہ یہ اصلاح اور فساد میں تمیز بھی نہیں کر پاتے انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اصلاح کیا ہوتی ہے اور فساد کیا ہوتا ہے ان کو اتنا بھی شور نہیں ہے اس کیٹاگری کے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے سلو ہم سلو لوگ ہیں ہم فساد نہیں چاہتے ہم اصلاح چاہتے ہیں اس زمانے میں منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ انہیں کہا جاتا تھا اس طرح زمین میں فساد نہ کرو تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سلو کل لوگ اور اللہ نے ان ہی کو فسادی کا اس کو شکوہ بھی کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا شکوہ کالا کالو اللہ کو فار کے کسی قول پر کسی بات پر اللہ شکوا کرتے تو یہ شکوہ بھی ہے ویلا کی لم آ مینو اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے ان اناس میں الفلام آد خارجی کہ جی مراد اصحاب پیمبر ہیں مہاجرین و انصار جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لو یعنی صحابہ صحابہ کے ایمان کو میار قرار دیا جی پہلے پارے کے آخر میں آئے گا فائن آ منو بے مسلے آمن تم کا دو اگر وہ یہود و نصارا اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو پھر ہدایت پائیں گے یہ, یہ آیت بھی صحابہ کی عظمت پر دلیل ہے جی اسے نوٹ کرتے چلے جائیں جہاں جہاں حضرات پڑھ رہے سبق کو طلبہ طالبات اس طرح وہ بہت ساری آیتیں جمع کر لیں گے ان کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا جی. صحابہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا جو لوگ صحابہ کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں وہ عائت پہ غور کریں اگر صحابہ کا ایمان صحیح نہ ہوتا پھر دوسروں کے لیے میار کیسے بنا کالو تو وہ جواب میں کہتے ہیں یہ بھی شکوا ہو گیا جی انو کما آمن سفہا کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف یہ تو بے وقوف ہے وطن چھوڑ دیا ماں باپ چھوڑ دیے آل اولاد چھوڑ دی کاروبار چھوڑ دیے بس ایک طرف چپک کے لگ گئے یہ کوئی کامیابی ہے یہ کوئی عقل مندی ہے عقل مندی تو یہ ہے سب کے ساتھ چلا جائے ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر سے مفاد ملے تو ادھر سے اٹھا لیا جائے ادھر سے مفاد ملے تو ادھر سے اٹھا لیا جائے تو بے وقوف لوگ ہیں آج کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی علماء کو دکیا نوسی کم فیم موجودہ تقاضوں سے آ رہی تو یہ بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے اگر صحابہ کو بیوقوف کہا گیا آج علماء کے متعلق وہی جملے کہے جا رہے ہیں بلکہ ایک وزیر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ کرونا یہ جو عذاب آیا یہ علماء کی وجہ سے آیا یہ جاہل لوگ ہیں یہ جاہل لوگ ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں علم میڈیکل یا انجینئر کرنا اس کا نام علم ہے اس کا نام فن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ فنون ہے فن ہے ایک درخوان ہے وہ اچھی سی چیزیں بنا دیتا ہے ایک لوہار ہے وہ اچھی سی چیزیں بنا دیتا ہے کاریگر ہے اچھی اچھی چیزیں بنا دیتا ہے علم اس کا نام نہیں ہے علم علم دین کا نام ہے قرآن کا علم حدیث کا علم دین کا علم جس علم کے پڑھنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہو جس علم کے پڑھنے سے اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہو اکرا بسم رب کل لذی خلق تو وہ لوگ بھی صحابہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں ایک ہی طرف ہو گئے تکیہ نوسی لوگ ہیں جائل ہیں بے وقوف ہیں, ہیں بے علم ہیں سنو ان مسفہ بے شک وہی بے وقوف ہیں ولا قلعہ یا لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وہاں یشوروم کہا یہاں یا لمون کہا یا لمون اس لیے کہا کہ انہوں نے صحابہ کو صفی کہا تھا صفی بے علم اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ اصل میں جائل ہیں جانتے بھی نہیں ہیں تو یہاں سے ایک نقطہ یہ ثابت ہوا کہ جو صحابہ کا دشمن صحابہ کے متعلق جس طرح کا الزام لگائے گا وہی الزام پلٹ کے اس پر آئے گا یہ اللہ کا دستور ہے جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پہ دے مارا کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں لالک الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کالو آ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آمنا آمنا بالکل بلسان تو پہلے بھی تھا امام راضی نے لکھا اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یعنی بالکل صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ ویزا خلو الا شیاتی نہم کا سلا الا آئے تو زحاب کا معنی ہوتا ہے جی زحاب چلا جانا ویزا ایک اے خلو زاہبین علاشیاتی <شَيَاتِنَهِم> اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اس حالت میں کہ وہ جانے والے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یہ شیاتی کون ہیں جی یہود کے علماء شرک و کفر کے لیڈر وہ جو خانکاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے ان کے علماء اور بڑے بڑے ان کے پیر خود آتے نہیں تھے ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں کالو کہتے ہیں انام ما یہاں آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر کیا لینے گئے تھے ان نما نہ اون ہم تو ان سے استضا کرنے والے ہیں مخال کرنے والے ہیں ان کو بنا رہے تھے ذرا مسلمان خوش ہو جاتے ہیں جی ایک اور آدمی آ گیا ہے تعداد ہماری بڑھ گئی ہے ہم انہیں ذرا خوش کر رہے تھے اور اس طرح پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کل ہمارے بال بچے ہیں مال ہیں زمینیں ہیں ہمارے اپنے خون ہیں جان انہیں بھی تو بچانا ہے نا جی اس کا بھی تو خیال کرنا ہے نا اللہ بہم اللہ بھی ان سے استزا کرتا ہے کرتبی نے کہا اصل استضا الانتقام انتقام جرم کی سزا پر جرم کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے جی اللہ تو مزاق کرنے سے پاک ہے تو یہاں اس کی سزا مراد ہوگی اللہ انہیں اس مزاق کی سزا دے گا مانی نے ایک اور بات لکھی اللہ بھی ان سے تمسخر کر رہا ہے کیا اسلام کے آکام ان پر جاری کر رکھے ہیں نماز بھی آ کے پڑھنی پڑتی ہے نہ پڑھیں تو نفاق کھلتا ہے جنگوں میں بھی جانا پڑتا ہے نہ جائیں تو نفاق کھلتا ہے مال بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ کریں تو نفاق کھلتا ہے تو دنیا میں آکام سارے اللہ نے جاری کر رکھے ہیں اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا تو اللہ بھی ان سے تمسکر کرتا ہے یہ رعلم نے لکھا بھائی بدھ کچھ علماء نے کہا واؤ تفصیلی ہے اللہ ان سے استجا کر رہا ہے یعنی اللہ انہیں اس استضاع کا بدلہ دے گا یعنی واؤ تفصیلیا کا ہے یعنی ان کو ڈھیل دیتا ہے یا مدو لفظ میں نے کھینچنا بڑھانا میں نے مینا کر دیا ڈھیل دیتا ہے انہیں فی تو یا نہم یا مہوم تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں تاکہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں اللہ نے بھی ٹھیر دے رکھی ہے اولائک اللذین ابو ضلع بالہدا یہی <coughs> لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا اشترو اس استحبو ان اشترا مجازن انل رول مانی اشترا بمینا اختیار یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے یا پسند کر لیا با بینا اللہ ہو بل ہدا الل ہدا لینی چاہیے تھی ہدایت لے لی گمرائی اور کچھ مفسرین نے کہا علامہ آلوسی نے تفسیر المانی میں لکھا اشترا اپنے حقیقی معنی میں خریدنا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے تو اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ ہدایت دے کر گمراہی خریدئی ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں تو انہوں نے فرمایا اس سے فطرتی ہدایت مراد ہے وہ کلو مولودی یو الدول فطرا وہ جو فطرت میں ہدایت رکھی گئی تھی اس کو دے کر گمراہی کو خرید لیا بےحد تجارت ہوں پس نا نفا ماند ہوئی ان کی تجارت وہ راسل مار پونچی بھی گواہ بیٹھے یہ نہ نفع ان کی تجارت یعنی جو پونجی تھی اصل سرمایہ تھا وہ بھی برباد ہو گیا وما کانو محتدیم اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے یعنی سرے سے ان کو تجارت کا ڈھانگی نہیں آیا ان کو تجارت کی سمجھ ہی نہیں آئی وما علینا الت بلا کچھ لوگ سارے صحابہ کو کامیاب نہیں مانتے وہ کہتے کہ یہ سب صحابہ کے لیے آیت نہیں ہے نہیں سب صحابہ اس میں شامل ہیں الاق علا ہ رب کا حمل مفل جو اسلامی بینک ہیں ان سے قسط پہ جو گاڑی لینا ہے یہ بال علماء کے نزدیک سود کے زمرے میں نہیں آتا تھی بعض بعض اسے بہتر نہیں سمجھتے یہ جو رات کو چھتوں پہ آزانے دینے کا سلسلہ جاری ہے مشکل رات کون سی تھی اوت کی رات جو تھی صبح جنگ ہونی تھی اس سے مشکل رات کون سی تھی اور وہ جو چھبیس دن آپ نے خندک میں گزارے تھے اس سے زیادہ پریشانی کی راتیں دن کون سے تھے پھر تعاون کی وبائیں پھیلتی رہیں لیکن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے اس طرح کی بے وقت آزانے دیوں ان سے بچنا چاہیے وہ معلینہ البلا علم ہوگی